وغیرہ جی علامہ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ مسجد قبلہ تعین میں جو ہے قبلہ اول جو ہمارا ہے وہ کیسے چینج ہوا یعنی نماز کے دوران سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ جماعت کی صورت میں تھے یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے نماز جو ہے وہ ادا فرما رہے تھے اگر جماعت کی صورت میں تھے کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ عام طور پر جو اس کی ڈائریکشن ہے یعنی 180 کا جو اینگل ہے 180 کا زاویہ بنتا ہے یعنی اگر آپ کا منہ پہلے قبلہ اول کی طرف ہے اور قبلہ اول چینج ہو کر اگر خانہ کعبہ کی طرف ہو جاتا تو 180 کا زاویے پر ہوتا ہے غالباً یہ تو اگر جماعت کی صورت میں ہوں گے تو نمازی صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے نماز جو ہے وہ کیسے ڈائریکشن چینج کی تھی اس کے بارے میں کسی بھائی نے سوال پوچھا ہے جزاک اللہ خیر جی اسامہ بھائی جہاں تک میرا خیال ہے وہ بالکل ایک دوسرے کی مخالف سمت میں ہے اور وہاں ہے بھی ایسا ہی مسجد قبلہ اگر منہ کیا جائے بیت المقدس کو تو کمر ہوتی ہے قبلے کی طرف اور اگر کمرے قبلے کی طرف منہ کیا جائے تو بالکل آدمی کی کمر جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہوتی ہے بالکل اپوزٹ سائڈ میں ہیں دونوں تو آپ نماز میں تھے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز زور میں آپ تھے اور اسی وقت جو تھا دو رقص ہو چکی تھی اور دو ابھی بکایا تھی کہ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جو تھا وہ چہرہ تبدیل کر لیا آپ کتابوں میں تو ایسا ہی لکھا ہے لیکن وہاں جب الحمدللہ اللہ کے کرم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسل سے اللہ نے کرم نوازی فرمائی اور مسجد قبلہ پہن کی زیارت ہوئی تو وہاں ایک بزرگ سے میں نے پوچھا کہ اگر یہاں ارا کریم اور یہاں صاحبہ تو صاحبہ آگے ہو جاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو جاتے ہیں اگر اسی طریقے سے تبدیل کیا جائے تو کھڑے کھڑے اگر یعنی چہرہ بدل لیا جائے تو تو تفصیل اتنی کتابوں میں نہیں ملتی سر یہی میرا ہے کہ نماز میں ہی آپ نے اپنا چہرہ مار کے جو تھا وہ صحبے کی طرف کر لیا تو بزرگوں نے یہ بتایا کہ آ کر یہاں سے کلے اور اس طریقے سے یہاں آ کر کھڑے ہو گئے اور اسی طریقے سے سارا اکرام رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ اسی طریقے سے پیچھے سے مڑے آ کر تبدیل کر لیے اب یہ سوال کرنے سے اتنا مال ٹوٹ جاری ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آکا ٹلنا تو بہت بلند ہے آپ صحابی کو فرماتے ہیں کہ اگر میں تجھے حکم دوں بخاری کی حدیث ہے مولا رضی اللہ تعالیٰ میں تمہیں حکم دوں تو نماز میں سلام پھیرنے کے یعنی بغیر آ جاؤ میں تم کوئی حکم دوں تو کام کر کے آؤ تو اس نماز میں ہی شامل ہو گے تمہاری مال ٹوٹ گی نہیں تو آقا کا چلنا بھی نماز ہی ہے عبادت ہے لہٰذا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دوسرا شیر صحابہ اکرام علی اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ سے اپنے چیروں کو جو تھا وہ بت المقدس کی بجائے خانے کاری کی طرف کر دیا یہ تفسیر مجھے بزرگوں نے بتائی کتابوں میں جہاں تک میں نے پڑھا یہی لکھا ہوا ہے کہ آقا صلی اللہ آکا تن سہارا نے دو رقی تھی اور دو رقیں پڑھنے کے بعد آپ نے تبدیل کر لیا تھا جب جی کازین بھائی کا مائک درست ہو گیا ہو تو پلیز وہ مائک پر